بسم اللہ الرحمن الرحیم و نسلم وسى عليٰ رسولى ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتكاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتقاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بلا دی گئی اس کی علامت یہ ہے میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا لہذا اب اس کو اخیر عشر کی طاق راتوں میں تلاش کرو راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپڑ کی تھی وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر اکیسویں کی صبح کو دیکھا میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے اس مہینے میں تمام مہینے کا اہتکاف فرمایا اور جس سال وہ سال ہوا ہے اس سال بیس روز کا اعتقاف فرمایا تھا لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ اخیر اشرح ہی کے اعتکاف کی رہی ہے اس لیے علماء کے نزدیک سنت معقدہ وہی ہے حدیث بالا سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے نیز اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ پینا رہے گا لہذا شب قدر کی کے قدر دانوں کے لیے اعتقاف سے بہتر صورت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے لیکن اخیر عشرہ میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے جیسا کہ صحیحین کی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اخیر عشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کا احیاء فرماتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکل لیا احتراض بھی مراد ہو سکتا ہے سبحان اکلّہ بحمد اشدُ اللہ الہ اللہ الیک